بس اللہ الرحمن الرحیم محمد و رحمۃ الحمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبھی محمد الراء واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام سامن برادران خانہ صاحب کو اللہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سات سو انیس اولگ تین سو اکسٹھ ہے سات سو انیس دعوت شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تین سو اکسٹھ جو ہے اوراد فتح کی غالب خاتحہ میں ہم لوگ آسما الحوشنائے کے بعض میں ان میں سے مقدس نمبر 26 اور 27 یا معیز یا مزلو ان دو آسما کے فیوز و برکات کے حوالے سے آج کے درس ہیں ہاں جی ان میں سے پہلا درس جو ہے المعیز المجل پہلا المعیز المعیض کے فیوض و برکات کے حوالے سے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے آگے المزل کے بارے میں بھی ہم تھوڑا توجہ دیں گے تو الموعی جو کہ فیض و برکات کے والے سے نمبر ایک آج یہ فرماتے ہیں یہ اسماء رب العزت میں اللہ تعالیٰ کے اسماع حسن میں سے یہ اسم جلالی ہے فرماتے ہیں الموی جلالی ہے اس کے عدد ایک سو ستارہ ہیں یہ عادات جو ہے جو ذکر کریں عادات کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے نا تو ان آسما کی جو خصوصیات ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے الطہ یہ کسی صحیح اس مخصوص عدد میں پڑھنے کے لیے یقیناً کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں لیکن تعداد کو پورے کیے بغیر تھوڑا بہت پڑھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوتا نمبر دو ہیں جو کہ پیر پیر کے دن یا جمعہ کی شب رات کو یعنی پیر کی شب یا جمعہ کی شب رات کو بعد نماز اشیاء ایک سو چالیس بار پڑھے یا جو ایک سو چالیس بار پڑھے وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ رکھے گا کیونکہ مئی کے معنی حقیقی عزت دینے والا تو جب حقیقی عزت دینے والا جو اس مفہوم کے ساتھ اللہ ہی حقیقی عزت دینے والا ہے اس معنی مفہوم کے ذن میں رکھے ایک سو چالیس پوری توجہ سے قبل رخ ہو کر پڑھیں گے تو یقیناً جو اس کو یہ فیض حاصل ہوگا فرماتے ہیں جو کہ پیر یا جمعہ کی شب یعنی رات کو بعد نماز عشا ایک سو چالیس بار پڑھے وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ رکھے گا خلق یعنی محلوق میں اس کی ہیبت اور عزت پیدا ہوگی ہاں جی محلوق میں حلق میں جو ہے اس کی حبت روب دبدبا اور عزت پیدا ہوگی یہ دو دو جو ہے خصوصیات جو فضا جو ہے کتاب حرز صلیمانی کی جو ہے دعوت کی کتاب ہے اس کی صفحہ نمبر ایک سو باون پہ اور شر ہے اوراد فتح کی جو ہیں علیہ سنت اللہ عماعت کے عالم دین نے لے کے صابی صاحب اس کی صفحہ نمبر ایک سو پانچ پہ ہیں نمبر تیر فرماتے ہیں ذاکر یرزق یر ذکل ہاں جی اس کا عربی ہے کتاب مصباح کفامی ہاں جی اس کی, جی کی صفحہ نمبر سات سو اٹھتر پہ ہیں سوری چار سو اٹھہتر پہ ہیں اور نا فرماتے ذاکر و جوش اسم کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تعداد میں ہیں یارزکون ہیبت اس کو ہیبت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تب اس کو ہیبت ملتی ہے ہاں جی یعنی اس کو کیا روپ اور عزت اور دبتبا اس کو حاصل ہوتی ہے وہ دیکھ کر لوگوں لوگ اس کو اس کو دیکھ کر جو لوگ معروف ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے عزت و احترام کرنے پہ ایک لحاظ سے مجبور ہو جاتے اس اسم کو ود کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہیبت عطا کرے گا یعنی رو اور عزت عطا کرے گا چوتھا جو, جو جو کوئی جمعہ اور پیر کی رات ابھی وہی ہے جمعہ پیر کی رات نماز اشاء کے بعد ایک سو چار مرتبہ پہلے تھا ایک سو چالیس اس میں فرمانے ایک سو چار مرتبہ پرا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کی خوف کو دور کرے گا فرماتے ہیں اس کے دل سے ہر قسم کے خوف کو دور کرے گا اور بندوں کے درمیان ہیبت اور عزت پائے گا اللہ کے بندوں کے درمیان اس کو ہیبت اور عزت پائے گا اور سلاطین اور حکام سے بہت کے جو بادشاہ اور حاکموں سے حکام سے جو چاہیں اسے مل جائیں گے جو چاہیں اسے مل جائیں گے یہ چار خدش اس کے اندر تین چار کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو بھی کوئی بھی ذلیل شکت معاشرے میں لوگ نظر میں ذلیل لوس کا احترام نہیں کرتے ہیں فرماتے ہیں کوئی بھی ذلیل شکت اس میں مقدس کو ہمیشہ ورد زبان رکھے گا ہمیشہ ورد زبان رکھے گا وہ ضرور لوگوں میں عزت پائے گا اور معزز ہوگا ہاں جی وہ ضرور لوگوں میں عزت پائے گا اور معزز ہوگا یہ جو ہے اس اس مقدس کی خصوصیات ہیں فروضات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاں جی یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہر اس مقدس میں کوئی نہ کوئی فیس ہے برکت ہے خیرات ہے تو اس اس مقدس کی یہ پانچ فوضات لکھا ہے الم کے ہاں جی پر جو میرے پاس دستیت کتاب تھا ان میں یہ پانچ خصوصیات اور فیض و برکات میں مجھے دستیاب ہوتا لیکن یقینی بات ہے میں آ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسما الحسنہ ہیں ان کے فویض و برکات یہ جو تاویزات کی کتابی ہیں یا علماء نے جو شرح ہے اسما الحسنہ لکھا ان میں جو مختصر جو ان کے فویز و برکات لکھا ہیں یہ ان آسما کی جو ہے فویز و برکات کے ایک سمندر میں سے ایک قطرہ کے نبی درشنی میرے ایمان یہی یہ ہے سمندر میں سے ایک قطرہ کے نبی کیوں لیکن دنیا میں ہم فرشتوں کو اللہ کے نظر کوئی عزم یقیناً بہت زیادہ عزت احترام ہے ان کے بہت زیادہ مراتب ہیں ہنجھ جیسے چار بڑے فرشتے ہیں عاملی نرش علائی ہیں ہر فرشتوں کا مقام منزلت اللہ ہی بہتر جانتا ہے انسانوں میں امبیا علیہ السلام کا اللّہ تعالیٰ کی نظر میں خاص احترام لوگوں کے نظر میں پھر ان میں سے تین سو تیرہ امبے رسول ہیں پھر پانچ العظم اور ان سب میں عظیم ہستی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر عائمِ اہل تھے مولا علیہ السلام سے لے کر اولیاء امام محمد, محمد مہدی علیہ السلام تک اور میں علماء رمبانی اور عام مومنین سب کو دنیا میں جتنے بھی عزت و احترام یا کسی بادشاہ کو کسی وزیر کو کسی حاکم کو کسی ادارے کے بڑوں کو جو بھی عزت ملتے ہیں یہ سب ان تمام عزتوں کا بانٹنے والا اللہ خود ہے اللہ کی ذات ہے تو اس عظیم عصم کا جو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی عزت کوئی بھی احترام کوئی بھی حبت کوئی بھی روح کوئی بھی شان شوکت آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کو عطا کرنے والا اللہ اللہ کی ذات اقدس ہے تو پھر اس کے یہ چند خصوصیات کیسے ہو سکتے ہیں نا یقینا بات ہے علماء نے خود تو جو کچھ ملا ہے وہ لکھا اور ہر پر چنجے بنداخی کے بعد وہ تمام کتاب بھی عالم اسلام کے بزرگ علماء نے لکھا ہے وہ سب بھی ہمارے میرے دستیاب میں نہیں ہے اس وجہ سے جو مختصر تین کتابیں میرے اس موضوع سے متعلق میرے پاس تھا. ان سے میں نے یہ چند نکات اس نے لکھا کہ بانے بعد میں آنے والے علماء تلوہ جو ہیں وہ اگر اس موضوع پر کام کرنا چاہیں تو ان کو ایک خط دے دوں ایک لائن دے دوں کہ آپ ان موضوعات پر آپ اور کام کر سکتے ہیں اس لحاظ سے ورنہ آسمائی کی جو ہے نظیم آسمان وجنا کے فضا ان چند میں ہرگس مشتمل اللہ بزرگ برتر ہے اس کے تمام صفات میں اطلاق ہے ان کے تمام صفات کی جو خوبیاں ہیں اس کی عظمتیں ہیں اس کے ادراک انسانی عقل شعور سے باہر ہیں انسانی عقل شور میں یہ طاقت اور گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے جو ہیں اس کی کما حق کا ادراک کر سکے اس حقیقت کو تمام علماء اسلام نے فلاسفر نے حکیم لوگوں نے متکل نے ہانج اولیا کرام نے سب نے تسلیم کیا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفات کا احاطہ بندر نہیں کر سکتا ہے پھر تو وہ پھر تو وہ خدا نہیں ہونا پھر لہٰذا جو ہے کیونکہ اس کے کی تمام صفات میں اطلاق ہے اس کی تمام صفحات کی جو ہے حقیقت کے کوئی حد حدود بیان کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اس میں اعظم کی تمام خصوصیات کو جان ہوں آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے حسم الزنہ کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ زیادہ اقدار خود جانتے ہیں کہ کیا خود برکاتے ہیں؟ لہٰذا یہ حقیقت چند جو ہے میں نے آپ کو نکات بتائے اس اسم کے حوالے سے یا مویشوں کے حوالے سے میری دعا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سوال حسنا کی فیوز و برکات کے بارے میں ہمیں اللہ معرفت ادا کرے اور اس ذات پاک کی ہمیں عبادت و بندگی کی توفیق دے آمین سب